بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من طيبهم بهشانا لا يفيض لنا ما بعد عن حذيفه بن اسيد رضي الله تعالى عنه قال اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر وقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعه قال إنها لن تقوم حتى تروا فيها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وتروع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوفات خشف بالمشرق وخشف, وخشف بالمغرب وخشف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تترد الناس إلى محشرهم اوکے قال صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دجال کی فتنہ انگیزیاں یا اس کی تباہ کاریاں ہیں دجال کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیونکہ جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے اس وقت لے کر کے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اور اس لیے اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور جب انسان شر کے بارے میں جانتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیتا ہے آتے وظیفہ رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے پوچھتے تھے میں شر کے بارے پوچھتا تھا شر کے بارے میں کہ کون سے گناہ ہیں کیا شر ہے کیا غلط ہے یہ میرا سوال ہوتا تھا اس وجہ سے کہ تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں تو انسان کو شرک کے بارے بھی جاننا ضروری ہے اگر وہ نہیں جانے گا شرک کے بارے میں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ملوث ہو جائے اس کے اندر پڑ جائے اور پھر وہ شرک کا کام کرنا شروع کر دے تو اس لیے شرک کے بارے بھی جاننا ضروری ہے ہفتے وار جواب ہم آتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو جاہلیت کے بارے میں نہ جائیں جانیں تو اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ ڈھل جائیں گی اور اس کی چولیں ہر جائیں گی کیوں آپ نے ایسا فرمایا تاکہ ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس اسے بچا سکے جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے اگر اسے نہ معلوم ہو کہ شکر ہماری نقصان دہ ہے تو شکر کھا سکتا ہے وہ کھائے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا دل کا مریض ہے چربی اور گوشت اور وہ چیزیں جو نقصان دہ انہیں کو کھاتا ہے وہ اسے نہیں معلوم ہے تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی نا تو اس وجہ سے شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے ایک تو یہ ہے کہ انسان اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اس لیے جو ہے اس کے بارے میں انسان کے لیے جاننا ضروری ہے شر کے بارے میں جی ہاں اور جب انسان شر کو جانے گا تو اس کے سامنے جو حق ہے اور جو خیر ہے اس کی عظمت اس کے دل کے اندر قائم ہوگی اور اس پر وہ قائم رہے گا اس پر کیا ہے قائم رہے گا اور اسے اپنے دیر لابن کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا کہ اللہ رب العامی نے ہمیں اس فتنے سے اس شر سے اور اس برائی سے محفوظ رکھا ہے تو شر کا جاننا جو ہے بھی انسان کے لیے ضروری ہے جیسا کہ حسفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرمایا کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دجال کا جو فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے ہیں ہر نبی نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو بلایا ہے کیوں ڈرایا ہے کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ اور اللہ ابرامن کی طرف سے اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور لوگ اسی کو اپنا رب سمجھنے لگیں گے اس کا دعویٰ ہوگا کہ میں رب ہوں اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی اور لوگوں کو زندہ کرے گا لوگوں کو مارے گا اس کے حکم سے ہوا چلے گی بارش ہوگی اور زمین سے پودے اگیں گے اس کے حکم سے یہ ساری قدرت اور طاقت دیکھ کر کے لوگ مضبوط ہو جائیں گے حیران اور ششدر ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے یہی کیا ہے ہمارا رب ہے حالانکہ جو اس کے پاس جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی اور جو جہنم اس کے پاس آگ ہوگی دراصل وہ جنت ہوگی وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے گا کیا کرے گا وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا تو اس لیے دنیا کا سب سے بڑا فتنا ہے درجار اس لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیا اس کے بارے میں جاننا جو ہمارے لیے ضروری ہے اور اس دور میں خاص طور سے کیونکہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کچھ ایسی جماعتیں ہمارے معاشرے پائی جاتی ہیں جو اس کا انکار کرتی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ دجال دنیا کے اندر نہیں آئے گا صرف کہانی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف افسانہ ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دجال کا باقاعدہ انکار کر دیا ایسے لوگوں کو عقل پرست کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اتنی بڑی قدرت والا انسان کیسے پیدا ہوگا جس کے پاس ہی بڑی طاقت ہوگی آسمان اس کے حکم پر بارش کرے گا زمین سے کھدانے نکلیں گے اور اس طریقے سے زندہ ہوں گے اس کے کہنے پر لوگوں, اس کو لوگوں کو مار ڈالے گا وہ یہ ساری چیز اس کے پاس جنت جہنم روٹی کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا کھانے کا پہاڑ اس کے پاس اس کے پیچھے نہیں چلے گا اور سب لوگوں کو جو مانگیں گے سب کو دے گا اتنی بڑی طاقت اس کے پاس کیسے آ جائے گی تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور یہ جان کر کے حرام کی ہوگی کہ انکار کرنے والوں میں عبداللہ اللہ مودودی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے اسے آپ کا زن تھا یعنی آپ کا خیال تھا کہ ایسا ہوگا کہ آپ کے زمانے میں نکلے گا یا آپ کے بعد نکلے گا آج تیرہ سو پچاس سال کا عرصہ گزر گیا ابھی تک دجال نہیں نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت یہ کہ دجال نہیں آئے گا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کرنا ہے سب سید وغیرہ جو تھے بڑے بڑے عقل پرست لوگ تھے سارے کے سارے جو حدیثوں کو اسلام کو اپنے عقل کی بنیاد پر سمجھتے تھے جو ان کے عقل میں آ جائے مانتے تھے جو نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے تھے تو انہوں نے بھی اس کا انکار کیا جنت کا انکار کیا انہوں نے جہنم کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کیا جنوں کا انکار کیا تمام چیزوں کا انکار کیا انہوں نے تو اس طریقے سے یہ کیا نام ہے اس دور میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کیا حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے متوطر حدیثوں ثابت ہے یعنی متواتر مطلب یہ ہوتا ہے کتنی اتنی کثرت تعداد میں حدیثیں ہیں کہ اس تمام لوگوں کا اتفاق کر لینا کسی جھوٹ بات پر محال ہے جی ہاں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اسی کی مناسبت سے میں نے جو ہے ایک حدیث پڑھی آپ لوگوں کے سامنے اور یہ دجال جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی بڑی نشانیوں میں سے دجال کہ آنا ہے ہفتے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے گفتگو کر رہے تھے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا جو ہے ماتس کروں تم لوگ کس چیز کا, کے بارے میں بات چیز کر رہے ہو تو لوگوں نے کہا کہ نسکہ آ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان نہ حد تروفی یا اثر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو کتنی نشانیاں دس نشانیاں یہی دس نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد دس ہے پھر آپ نے کیا ذکر کیا ان دس نشانیوں کو بیان کیا اگرچہ آپ نے ترتیب سے بھی نہیں بیان کیا اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر ترتیب کے ساتھ ہے لیکن علماء نے اس کو ترتیب سے جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے دقان کا ذکر کیا دھوئے کا ذکر کیا وہ دجال کا ذکر کیا وہ داپ چوپائے کا ذکر کیا کہ چوپائے نکلے گا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ وہ طلوع اوشم سن مغرب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ نزول علی صاحب رریم عی صاحب مریم کا نزول ہوگا کیونکہ اللہ ان کو زندہ آسمان اٹھا لیا ہے اور پھر دنیا کے اندر آئیں گے ان کی طبیعی موت ہوگی وہ یاجوج و معاجوج اور یہ آجوج و معجوج کا آپ نے ذکر کیا یہ لوگ بھی نکلیں گے وہ سلا اصلا خصوف اور تین دھسنا ہوگا زمین میں جو ہے تین جگہ پر ایک تو مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرت العرب کے اندر ہوگا جزیرت العرب میں یہ زمین دھسا دی جائے گی تین جگہوں پر یہ واقعہ پیش آئے گا وہ آخر ازار کنار تخولی ترجن سلامہ شریم یہ شیم مسلم کی حدیث ہے اور سب سے آخری نشانی ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو محشر کی طرف ڈھکیلتے ہوئے لے کر کے جائے گی تو یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بھی ذکر کیا ہے کس کا ذکر کیا ہے دت کا ذکر کیا ہے اور یہ دتجال جو ہے یہ اس کا وسطی نام ہے یہ اس کا حقیقی نام نہیں ہے دجال یہ دزل سے ہے دجل کے معنی ہوتے ہیں کیا نام ہے خلط ملت کر دینا یا جھوٹ بولنا لوگوں کو گمراہ کرنا شک میں ڈالنا اس کو دجل کہا جاتا ہے اور اس کو دجال اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مکار ہوگا فریبی ہوگا حق کو باطل سے ڈھانک دے گا وہ اور اس طریقے سے اپنے کفر کو اپنے جھوٹ سے چھپائے گا یہ بہت بڑا دجال یعنی باطل کو حق بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور اپنے کفر کو جو ہے وہ چھپائے گا اور ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ لوگوں کے یقین ہو جائے کہ یہ حقیقت کی وہ سب کے سب جو ہے دجل ہوگا اس کا مکر اور فریب ہوگا اس لیے جو اس کو دجال کہا جاتا ہے اور جب بھی دجال کا لفظ آتا ہے تو آدمی کا ذہن اسی دجال کی طرف جاتا ہے جو کانا ہوگا اور جس کی بہت ساری نشانیاں حدیث کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں تو دجال کا جو نکلنا ہے خروج ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی ہے اور بڑی نشانیوں کی ایک پہچان ہے کہ بڑی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے بعد ایک بعد دیگرے ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے کہ آپ نے اس کی مثال ہار سے دی ہے جیسے ہار ہوتا ہے اور ہار کا سیرا اگر آپ بدھا ہوا کھول دیں گے تو اس ہار کے اندر جتنے بھی دانے ہیں سب ایک بعد دیگرے گر جاتے ہیں نہیں گرتے ہیں گر جاتے ہیں ایسے ہی آپ نے مثال دی ہے کہ بڑی نشانیوں کی مثال ایسی ہے کہ ہار کی اگر آپ اس کو کھول دیں گے گرے تو سارے ہار ایک بعد دیگرے زمین پر گر جائیں گے اسی طریقے سے بڑی نشانیاں ہیں جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو جو باقی بڑی نشانیاں بعد گرے ظاہر ہوتی رہیں گی اور نکلتی جائیں گی تو یہ دجال جو ہے قیامت کی پہلی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے دجال کون ہے یہ انسانوں ہی میں سے ہوگا اور اس کا خروج جو ہوگا آزمائش کے لیے ہوگا اور جیسا کہ میں نے بتایا اس کا جو فتنہ ہوگا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے خطرناک فتنہ ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے اسے بہت ساری قدرت ملی رہے گی جسے دیکھ کر کے لوگ جو ہے حیران ہو جائیں گے اور ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈایا ہو آگاہ ہو جاؤ دجال کانا ہوگا جب کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یہ صحیح بخاری کی حدیث سے یا تو کافر لکھا ہوگا یا تو کاف فا لکھا ہوگا یہ دونوں دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لفظ لکھا ہوگا کافر یا تو کا را ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھا ہوگا اس کے اوپر اور اس کو دیکھ کر کے سب پڑھیں گے جاہل بھی پڑھ لے گا اور عالم بھی پڑھ لے گا اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر صلات میں ہر نماز میں اللہ ہر غلامین کی پناہ مانگتے تھے دجال سے جی ہاں اور آپ نے اس کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں حدیثوں کے اندر بیان کی ہیں حدیثوں کے اندر جو ہے آپ نے بیان کی ہیں دجال کی جہاں بہت ساری علامات ہیں انہیں علامات میں سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ نوجوان ہوگا یعنی کوئی بچہ اور بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ وہ نوجوان ہوگا نمبر دو اس کی دائنی آنکھ جو ہے کانی ہوگی دائنی آنکھ نہ زیادہ ابری ہوگی اور نہ زیادہ اندر دھسی ہوگی دوسری نشانی ہو گئی ہے بائیں آنکھ کے ابرو کے پاس گوشت کا معمولی ٹکڑا ہوگا یہ بائیں آنکھ ہے نا یہ ابرو ہے اس کے پاس اوپر تھوڑا سا گوشت ہوگا ابھرا ہوا گوشت ہوگا نمبر 3 ہو گئے نمبر چار اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوگا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوگا نمبر پانچ اس کا قد پست ہوگا اونچے قد کا نہیں ہوگا نہ درمیانی قد کا ہوگا بلکہ چھوٹے قد کا ہوگا نمبر چھ اس کی تانگ ٹیڑھی ہوگی اور پھیلی ہوئی ہوگی ٹانگ جو ہے ٹیڑھی ہوگی اور پھیلی ہوئی یعنی اس طریقے سے جو ہے جیسے کمان ہوتا ہے سمجھ لیجیے اس طریقے سے ٹیڑھی اور پھیلی ہوئی ہوگی نمبر سات اس کے بال گھبھریالے ہوں گے گھبریالے بال سمجھتے ہیں نا جو ایک دم سیدھے نہیں ہوتے ہیں افریقہ وغیرہ میں عام طور جو لوگوں کے بال ہوتے ہیں ہفشی ہوں گے اس طریقے کے بال جو گھومرے والے ہوں گے نمبر آٹھ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی بڑی پیشانی ہوگی نمبر نو اس کی گردن بڑی چوڑی ہوگی نمبر دس اس کی پیشانی پر کافرا یا کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا جاہل ہوگا پڑھ لے گا جو آخری رامت کے اندر بیان کی, کی کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ ساری علامتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اچانک میں نے گندمی رنگ سیدھے بالے, والو, بالے جو ہے بال والے آدمی کو دیکھا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی اسی وقت اس نے غسل کیا ہو تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو سے کہا گیا کہ یہ عیسی ابن مریم ہیں پھر میں نے دوسری طرف ایک سرخ خرگ کا موٹا آدمی دیکھا جس کے بال گھمریالے تھے اور آنکھ کان تھی جس طرح سے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھ سے کہا گیا درجال ہے کیا یہ دجال ہے پیسے بخاری کے دیے ایسے ہی اوادہ بنا سامد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو دجال کے بارے میں اتنا زیادہ اس لیے بتایا کہ شاید تم لوگوں پر اس کا معاملہ واضح نہ ہو وہ پستہ قد ہوگا چوڑی ٹانگوں والا ہوگا سیاہ گوریالے بال والا ہوگا کانا ہوگا آنکھ نہ دسی ہوگی نہ بہت زیادہ ابری ہوئی ہوگی پھر بھی اگر شبہ ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے اللہ ابرامن کے پاس دو آنکھ ہیں اللہ رب الامن نے قرآن کریم بیان کیا ہے اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اللہ رب الامن کے پاس کیا ہے دو آنکھیں ہیں یہ کانا ہوگا اس کی دائنی, دائنی جو آنکھ ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ اس کی جسمانی صفات جو حدیثوں کے جو بیان کی گئی ہیں اور یہ انسانوں ہی میں سے ہوگا جیسا کہ میں نے جو ہے بیان کیا اور یہ یعنی کسی اور میں سے نہیں ہوگا اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے اور مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آنکھ کا کانا ہوگا اس لیے اس کو جو ہے مسیح کہا گیا ہے یعنی مسیح ماں نے پوچھا ہوا چونکہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی ایک دم جو ہے پوچھی ہوئی ہوگی اس لیے اس کو مسیح کہا گیا ہے دوسری وجہ اس کو مسیح کہنے کی یہ بھی ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو جائے گا وہ یعنی اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا کو سیر کرے گا اور کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں وہ داخل نہ ہوا ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے مکہ اور مدینہ کے جو داخل ہونے کے راستے ہیں ان تمام راستوں پر کی طرف سے فرشتے موجود ہوں گے جو حفاظت کریں گے مکہ اور مدینہ کی اور اس کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے اور اس طریقے سے داخل نہیں ہو پائے گا تو ہر جگہ ہو جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کے تو اس طریقے سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے مسیح معنی جو یعنی زمین کو روند دے یا زمین کو پوچھ دے تو چونکہ ہر جگہ جائے گا مکہ مدینہ چھوڑ کر کے اس لیے اس کو مسیح کہا گیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ کہ اس کی کام جو ہے اس کی جو آنکھ ہوگی ایک نہیں ہوگی اور وہاں سمجھ لیجیے جو ہے دھسی ہوئی ہوگی وہ اس لیے بھی اس کو جو ہے مسیح کہا گیا ہے اس کا دعویٰ کیا ہوگا اس کا دعوی یہ ہوگا کہ وہ رب ہے کیا ہے وہ وہ رب ہے اور لوگوں کے اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں لوگوں کو مارے گا زندہ کرے گا اور اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین خوب پودے پاود جو ہے اور سبزی اگائے گی یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے طاقت دیا ہوگا تو یہ اس کا دعوی یہی ہوگا کہ میں کون ہوں میں ہوں میرے اوپر ایمان لے آؤں اور گویا کہ یہ شرک کی دعوت دے گا اس لیے شرک بھی بہت بڑا فتنہ ہے اللہ رب الامین قرآن کریم سنا ہے کہ اور فتن تو اشد من فتنا یہ قتل سے بھی بڑا سخت ہے اور یہاں فتنے سے مراد شرک ہے اس طریقے سے اللہ کے اللہ اللہ رب کا فرمان ہے وہ قاتل حت اللہ تکو نہ فتنا تم مشرقین سے قطال کرو یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے تو یہاں فتنے سے کیا مراد ہے شرک باقی نہ رہے چونکہ یہ لوگوں کو شر کی دعوت دے گا اللہ کے انکار کی دعوت دے گا اور یہ کہے گا میں رب ہوں میرے اوپر ایمان لے آؤ اور میں تمہارا خالق ہوں اور میرے میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں میں لوگوں کو مارتا ہوں ہمارے پر ایمان لے آؤ تو گویا کہ وہ لوگوں کو شریک ہی کتاب لوگوں کو بلائے گا اس لیے اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنا ہوگا کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جو اس پر ایمان لیا گا گویا کہ کافر اور مشرق ہو گیا ہمیشہ کے لیے جہنم کے لیے چلا جائے گا وہ اگر وہ نہ کرے ہوں تو اس طریقے سے جو ہے اس کا فتنہ اس لیے بڑا فتنا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا گنا شرک ہے اس لیے اس کا فتنہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہوگا جی ہاں اس کے جو نکلنے کا وقت ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان جو ہے پستمٹنیا کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوں گے اس وقت شیطان یہ آواز لگائے گا کہ جال نکل چکا ہے تو مسلمانوں کا جو لشکر ہوگا سب کچھ چھوڑ کر کے دمشق کی طرح روانہ ہو جائے گا دمشق یہ جو ہے سیری میں ہے وہاں روانہ ہو جائیں گے لوگ جب لشکر وہاں پہنچے گا تو جال نکل جائے گا البتہ شیطان کی پکار باطل ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی جب وہاں پہنچیں گے لوگ تو اس وقت جو ہے جال نکل چکا ہوگا اور ابو داود کی حدیث کے اندر ہے بن جبحر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی جو ہے یسریف یعنی مدینہ کی بربادی کا پیش خیمہ آئے اور مدینے کی بربادی بڑی جنگ برپا ہونے کی پہچان ہوگی اور بڑی جنگ جو ہوگی یہ قصم دنیا کی فتح کی خوشخبری ہوگی اور قطم کی جو فتح ہوگی یہ دجال کے نکلنے کا وقت ہوگا تو یہ کب آئے گا دجال یہ جب قستمتنیا فتح ہو جائے گا تو یہ دجال اس وقت پیدا ہوگا جی ہاں اس وقت آئے گا یہ اور اس کا جو خروج ہوگا کہاں نکلے گا یہ ایران کے شہر خراسان میں نکلے گا یہ اس کا جو خروج ہوگا خوراسان سے ہوگا ابو رضی اللہ سے روایت ہے اور اسے مسلم کے جی سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاد ہے کہ دجال مشرق کی سرزمین کے اس شہر سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اور خوراسان یہ کہاں ہے ایران میں واقعی بہت ساری قومیں اس کے ساتھ ہوں گی ان کے چہرے گول مٹول اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے یعنی جو اس کے ماننے والے ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ دجال کا نکلنا یہ کہاں سے ہوگا ایران کے شہر خراسان سے ہوگا اور ایران ایک بہت بڑا فکنہ سمجھ لیجیے بہت بڑا دجال ہے جی ہاں اور یہ جو سب کیا نام ہے صحابہ کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں تو وہیں سے بھی جو سب سے بڑا دشمن دشمنوں سے میں سے ہوگا کون یہ دجال سمجھ لیجیے اور جو رب کا دعویٰ کرے گا یہ بھی وہیں سے نکلے گا خراسان سے اور اس کے پیروکار بھی جو ہوں گے جیسا حدیثوں, کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے زیادہ تر ماننے والے یہودی ہوں گے یہودی اس پر ایمان لانے والے ہوں گے اور غیر عرب ہوں گے یعنی عرب کے علاوہ اجمی لوگ ہوں گے اور اس طریقے سے اطراک ہوں گے یعنی ترکیا کے رہنے والے کافر اور منافق ہوں گے اور عام قسم کے لوگ دیہاتی اور عورتیں ہوں گی یعنی وہ لوگ ہوں گے جو دیہاتی دیہات میں رہنے والے جن کے پاس علم نہیں ہوگا جاہل ہوں گے عورتوں کے پاس بڑی جی حالت ہوتی ہے تو عورتیں جو ہے کیا رام ہے بہت زیادہ پیروکار ہوں گی ان کی ماننے والے ہوں گی الحمد اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ اشفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور وہ سیاہ چادریں اوڑھے ہوں گے سی مسلم کے دیش ہے اور اشفان بھی کہاں یہ ایران کے اندر موجود ہے اس لیے سب سے زیادہ یہودیوں کی تعداد اسرائیل کے بعد ایران کے اندر ہے سب سے زیادہ اور جو ایرانی ہیں ان کی اصلیت بھی یہودی ہے اور عبداللہ بن صبا یہودی تھا اسی سے یہ لوگ جو ہے پیدا ہوئے ہیں یا اسی کے پیروکار اسی کے ماننے والے ہیں یہ رافضی اور جو ہے جو ایرانیوں کا عقیدہ ہے اس نے جو عقیدے بنائے تھے وہی عقیدے آج بھی ایرانیوں اور روافظ کے پائے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عود اور روافظ کے اندر ہمیشہ سے گہری دوستی رہی ہے ہمیشہ سے کہ دنیا کو صرف دھوکا دیتے ہیں جیسے دجال دھوکہ دے گا اور اس کے پاس باطل ہوگا لیکن کہے گا میں حق پر ہوں میرے ایمان جاؤ ایسے ہی جو ایرانی اور روافظ ہیں یہ مسلمانوں کو دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سب سے بڑا دشمن ایران یہ کا نام ہے اسرائیل ہے یہودی ہیں اور امریکہ ہے ان کے خود جمعہ میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں کہ موت ہو امریکہ کے لیے موت ہو اسرائیل کے لیے یہ سب کے سب جو ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سب سے زیادہ ان کی دوستیاں جو ہے ایران یہ ایران کی یا روافذ کی یہودیوں سے ہیں اور جو اسلام کے دشمنان ہیں ان کے ساتھ ہیں اس لیے ہمیشہ سے انہوں نے ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیا ہے جی ہاں جو بغداد کو تار تار کرنے میں اور جو مسلمانوں کی جو خلافت عباسیاں تھی اس کو ختم کرنے میں انہوں القمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ راستے جہاز دبانے میں دیکھیے آپ انگریز جب آئے تو انگریزوں کو وہاں لانے میں اور اس طریقے سے جو ہے جو نواب اور روافض ہوا کرتے تھے ان کا بڑا ہاتھ تھا اور اس لیے کہ ہمیشہ سے پوری تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ سے ان لوگوں نے جو ہے پیچھے سے مسلمانوں کی پیٹھ میں جو ہے کنجر گھون پا ہے تو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے اسلام کے صحابہ کے قرآن و حدیث کے اور جو ہے یہ اور یہ جو روافی کا نام ہے یہ، یہ، یہودی ہیں نسارا ہے یہ سب سے بڑے ان کے دوست ہیں سب سے زیادہ ان کی قربتیں انہی کے پاس ہیں بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کی ایران میں ہیں ایرانیوں کی جو ہے کیا نام ہے یہاں پر ہے اسرائیل کے اندر ہیں ان کے روابط ہیں باقاعدہ اور وہاں کا وزیر خارجہ ہے وہ بھی ایران ہی کا اصل باشندہ ہے وہیں کا رہنے والا ہے وہ یعنی اس کی نسل وہاں سے آ کر ملتی ہے اور باقاعدہ سب سے زیادہ محبت یہودیوں کے جو ہے ایران کے کیا نام ہے اسرائیل کے بعد ایران کے اندر پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ ایران کی راجدھانی کہاں ہے تیران میں تیران واحد ملک ہے دنیا کا جہاں کوئی مسجد نہیں پائی جاتی ہے ورنہ جہاں بھی راجدانیاں ہیں ہر راجدھانی کے اندر مسجدیں ہیں لندن ہو پیرس ہو یا جو ہے افریقہ ہو چائنا ہو دنیا کتنے بھی ممالک ہیں ہر ممالک کی راجدانیوں میں باقاعدہ مسجدیں پائی جاتی ہیں واحد ملک ہے جہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر اور آپ پورے ایران میں گھوم جائیے آپ کو وہاں مسجد نظر نہیں آئیں گی جی ہاں پابندی ہے مسجدوں کے بنانے پر حسینیات ان کے یہاں ہوتی ہیں ماتم کدے ہوتے ہیں جہاں جا کر کے ماتم وغیرہ کرتے ہیں اور وہ مسجدیں نہیں ہوتی ہیں ان کے یہاں ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفصہ رام رکھنے پر پابندی ہے عربی ودوان بولنے پر پابندی ہے قرآن سیکھنے پر حفظ کرنے پر پابندی ہے عید بقرعید اور جمعہ کی نماز پڑھنے پر, پر پابندی ہیں یہ سارے حقائق ہیں جو لوگوں کی اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور غائب ہیں لیکن یہ پوری حقیقت ہی سب سے زیادہ ظلم ایران کے اندر ہوتا ہے بچوں کا قتل اور پھانسی لگانا اور اس طریقے سے عورتوں قتل کرنا وہیں پر ہے کس نام پر دہشت گرد ہیں اور کن کو مارتے ہیں ان لوگوں کو جو صحیح عقیدے کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں علیہ سنت اور جماعت اور مسلمانوں کو قدر کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ سے وہاں پر موجود ہے تو یہودیوں کی سب سے زیادہ دوستی انہیں کے ساتھ رہی ہے اور ان لوگوں کی دوستی جو ان لوگوں کی آپس میں ہمیشہ سے رہی ہے تو سب سے زیادہ جو اس پر ایمان لائیں گے یہودی ہوں گے ذرافذ ہوں گے جاہل ہوں گے عورتیں ہوں گے کافر منافق ہوں گے یہ سب کے سب جو ہے اس کی پیروی کریں گے اور عم کے حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علیہ, علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں دجال داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینے کے ان دونوں کے راستے فرشتے سب و سب کھڑے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے دجال مدینہ کی سنگلاک زمین تک پہنچے گا تو تین بار دزلہ آئے گا اور مدینہ کے تمام کافی منافق دجال کے پاس جا کر کے پناہ لے لیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کے ہر شہر جائے گا وہ اور وہ جہاں سے نکلے گا خوراسان سے نکلے گا جو ایران کے اندر ہے اور سہزادہ اس کے ماننے والے اشفان کے ہوں گے اسفان بھی ایران کے اندر موجود ہے اور یہودی ہوں گے اور یہودیت ہی اصل ہے بنیاد ہے رافضیت کی اس لیے روافض بھی سبزادہ اسی دجال پر ایمان لانے والے ہوں گے جی ہاں اس کا جو فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑی آزمائش ہوگی اہل ایمان کے لیے اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کی جو جنت ہوگی دراصل و جہنم ہوگی اور جو جہنم ہے دراصل و جنت ہوگی خدا فب الرحمٰن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی جو در حقیقت اس کی آگ جنت اور جنت اس کی جہنم ہوگی صحیح مسلم کے دی اور صحیح مسلم کی, مسلم کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس کے پاس پانی اور آگ بھی ہوگی پانی ہوگا اور آگ ہوگی اور جو در حقیقت اس کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو اس کے پاس پانی ہے وہ درحقیقت آگ ہوگی لہذا تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا اپنے آپ کو جو ہے ہلاک نہ کرنا جی ہاں اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اسے پالے وہ آگ میں کودے کیونکہ وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا کیونکہ وہ دجال ہے دجال مطلب کیا ہوتا بتا کہ حقیقت کو مشق دینے والا اور باطل کو پر جو ہے باطل کو کیشاد کرنے والا جسے جادوگر ہوتا ہے جادوگر کے پاس حقیقت نہیں ہوتا ہے آپ کو صرف نظر آتا ہے اور یعنی دیکھیں گے کہ آپ وہ آدمی کو مار دیتا ہے گملا بنا دیتا ہے فلا چیز کر دیتا ہے یہ سب کے سر نظر بندی اور آنکھ خیال رہتا ہے حقیقت میں ایسا رہتا نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کا بھی ہوگا کہ حقیقت میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی وہ صرف جو ہے ایسا مکر اور فریب اس کے پاس ہوگا کہ لوگوں کو چیز نظر آئے گی حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوگا اس لیے جو تمہیں اگر پانی نظر آئے تو پانی میں نہیں کودنا کیونکہ دراصل وہ آگ آگ ہوگی جو آگ نظر آئے آگ کے اندر تم کودنا کیونکہ دراصل حقیقت میں وہی پانی ہوگا جی ہاں ٹھنڈا پانی ہوگا وہ تو اس طریقے سے جو ہے اس کے پاس یعنی گڑبڑ ہوگا ساری چیزیں اور باطل اس کے پاس ہوگا اور لوگ جو ہے شک شخص کے اندر پڑ جائیں گے آج دیکھیے چھوٹی سی جھوٹی موٹی کرامتیں ہوتی ہیں جھوٹی موٹی جو لوگ دعوے کرتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر کے پیروں اور فقیروں کے بارے میں برا عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہوگی کیا ہوگی اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ لوگ محبوط ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے حیران اور سجدر رہ جائیں گے جب چھوٹی موٹی چیز دیکھ کر کے لوگ اپنا ایمان کو دیتے ہیں حق نہیں ہے جیسا کہ میں نے اسے پہلے ہی بتایا کہ بہت سارے ایسے مزار ہیں کہ آپ اس کے لیے دروازے خاص ہیں اور یہ وہاں کے سجادوں نشینوں کو معلوم ہے وہاں کے سجادہ نشینوں کو معلوم ہے اور وہاں جو پیر بیٹھا اس کو معلوم ہے آپ اس دروازے جائیں گے تو کہیں گے آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تب آپ جو ہے تو وہ سبق کہیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا تو آدمی کے دل کے اندر کا روپ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں اس کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس اولاد نہیں اس لیے میں اس کے پاس آیا ہوں سمجھ تو یہ چھوٹی سی چیز دیکھ کر کے جو ایک مکر ہے دھوکھا ہے اور جھوٹ ہے لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں اور اس کو فروشر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنی بڑی طاقت اس کے پاس دیکھ کر کے بہر بات ہے بہت بڑا فتنہ ہو گئی ہے بہت بڑی آزمائش ہو گئی ہے جی ہاں جو اہل ایمان ہوں گے علم والے ہوں گے ٹھوس عقیدے والے ہوں گے ان کے ایمان کے اندر پختگی ہوگی یہی لوگ اپنے آپ کو بچا پائیں گے ورنہ جن کی ایمان ذرا برابر کمزوری اور شک ہوگا یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے اس کے ایمان لے آئیں گے جی ہاں تو اتنی بڑی اتنا بڑا اس کا سپنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر آتا ہے تو اس کے حکم سے آسمان سے دار بارش ہوگی زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر اور نواب بن سلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم کے ارشاد ہے تو یہ قوم کے پاس جائے گا اسے دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے یعنی یہ قوم کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو میں تمہارا رب ہوں میرے اوپر ایمان لے آؤ تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور وہ آسمان کو حکم دے گا جسے خوب بارش ہوگی زمین کو حکم دے گا جسے خوب پودے اگیں گے شام کے وقت جانور واپس آئیں گے تو ان پر خوب بال ہوں گے تھن بھرے ہوں گے کوپ جو جوگی بھری ہوگی پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا انہیں دعوت دے گا لیکن وہ اس کا انکار کر دیں گے وہ وہاں سے چلا جائے گا تو ان پر قہشالی مسلط ہو جائے گی اور وہ ویران جگہ ہو جائے گا جو جس علاقے میں ہو جائے گا اور وہ زمین کو حکم دے گا تو اپنے خزانے اگل تو زمین اپنے خزانے اسرے اگل دے گی جسرے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں یعنی تمام خزانے جہاں کہے گا وہاں اکٹھا ہو جائے گی جیسے شہد کا جو رانی ہوتی ہے نا وہ رہتی ہے اور سب لوگ اس کی افاعت کرتے ہیں اور سارے جو شاید کی مکھیاں ہوتی ہیں اس کے ارد گرد جو ہے اکٹھا ہو جاتی ہیں ایسے ہی تمام خزانے زمین کے جس علاقے میں کہے گا زمین کے تمام خزانے جو ہے باہر آ جائیں گے سونا چاندی اور جتنے بھی خزانے ہیں زمین کے اندر سارے کے سارے وہاں جائیں گے پورا جو ہے کیا نام ہے یہ زمین پودے اگانا شروع خوب اگائے گی پھل فروٹ ساری چیزیں ان کے پاس ہو جائیں گی تو دیکھ کر کے سارے لوگ جو ہے کیا ہو جائیں گے وہ مبوط ہو جائیں گے اور اس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے گا اور لاکور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کیا فرماتے ہیں کہ دجال اس قدر تیز رفتار ہوگا جیسے تیز بارش کی مانند جس کے پیچھے تیز ہوا ہو اور اگر خوب تیز بارش ہو رہی ہو اور خوب تیز ہوا ہو تو کس طریقے سے ہوا اور پانی جو ہے پانی جو ہے بھاگتا ہے سمجھ لیجئے اور اس طریقے سے یعنی دوسری جگہوں پر جا کر کے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے جو ہے کافی تیز جو ہے وہ بھاگے گا جس طریقے سے ہوا کافی تیز ہو اور ہوا یعنی چند منٹوں کے اندر بہت دور کا سفر طے کر لیتی ہے اس طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کافی تیزی کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر یہ سفر کرے گا اتنی ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی دجال بہت زیادہ بےبس بھی ہوگا نہیں کیونکہ یہ طاقت حاقت حقیقت میں اس کی اپنی طاقت نہیں ہوگی بلکہ اللہ ابراہمی کی طرف سے آزمائش ہوگی اس لیے جو ہے اس کو اتنی طاقت دی جائے گی ورنہ وہ بہت کمزور بہت ہی زیادہ بے بس اور اس طریقے سے بہت ہی زیادہ جو ہے یعنی لاچار انسان ہوگا جیسے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو کانی آنکھ ہوگی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا وہ آئے بھائی کہ نہیں آئے بھائی بہت بڑا آئے بھائی ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی کی لوگ دیکھیں گے اس کو لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طاقت دے کر کے لوگ مضبوط ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو تمہیں تم کو نہیں صحیح کر لیتے بھائی کوئی اس سے نہیں کہے گا جیسے آج ہوتا ہے کہ لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں آپ کی قسم بتائیں گے کہ نہیں تمام چیزیں بتائیں گے آپ کے بارے میں آپ دو روپیہ دس روپیہ اسے دے دیں گے اس کے بعد کہیں اور چلا جائے گا وہ شبہد ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے لوگ اگر اتنی اس کے پاس اتنا علم ہے تو خود کیوں نیمالدار بن جاتا ہے سب کی قسمتیں بتاتا ہے اسے اپنی قسمت کے بارے میں خود نہیں معلوم ہے تو ایسے ہی اتنا بڑا اتنی بڑی طاقت اس کے پاس ہوگی لیکن اس کی جو آنکھ کہانی ہوگی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا وہ اس کی پیشانی پر جو کلم کفر لکھا ہوگا اس کو بھی نہیں مٹا پائے گا وہ کافر یا کفر جس کو سب لوگ پڑھیں گے لیکن وہ اس کو بجانا کر چاہے گا تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنی خامی کو دور کر سکے وہ ہزار کوششوں کے باوجود مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ مکہ و مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو پائے گا اس کی کمزوری اور بے بسی اس قدر ہوگی کہ اویسا علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا آپ نمک ڈالے پانی میں پگھلتا کہ نہیں پگھلتا ہے فوراً پگھلنا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے عیصا علیہ السلام کو دیکھا کہ پگھلنا وہ شروع ہو جائے گا جی ہاں تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ وہ کمزور بھی ہوگا اور اس طریقے سے اس کے پاس جو ہے کوئی حقیقت میں طاقت نہیں ہوگی بہت ہی کمزور اور بے بس انسان ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے جس سے بات ظاہر ہوتی ہے جس میں نے بیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کی جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہاں داخل نہیں ہو پائے گا وہ مدینہ کے کی قریب کسی جگہ پر ہوگا اس کے پیس ایک آدمی نکل کر جائے گا وہ تمام لوگوں میں اس وقت سب سے بہترین لوگوں میں سے ہوگا وہ دیکھتے ہی فوراً گواہی دے گا کہ تو دجال ہے وہ آدمی کیا کہے گا کہ تو دجال ہے دجال کہے گا اگر میں تمہیں قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دوں تب بھی تم میرے بارے میں شک کرو گے تو مومن بندہ وہ کہے گا کی نہیں تب د... نہیں تب ایسا نہیں میں تب میں شکہ کروں گا دجال کیا کرے گا اسے کر دے گا قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا پھر اسے سے پوچھے گا ہاں بتاؤ تو کہے گا کہ اب مجھے پہلے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے کیوں اس لیے کہ حادیثوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ قتل بھی کرے گا دوبارہ زندہ بھی کرے گا تو مواہد بندہ مومن بندہ یہ کہے گا اب تو مجھے پہلے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے اب درجار اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر اسے قابو نہیں ملے گا طاقت نہیں ملے گی اس کو قتل کرنے کی اتنی بڑی طاقت لیکن ایک بندے کو قتل نہیں کر پائے گا یہ اس کی بے بشی اور اس کی لاچاری اور کمزوری ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی ساری جو طاقت اسے دی جائے گی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اس کی خود کی کوئی طاقت نہیں ہوگی اور یہ مومن بندوں کے لیے آزمائش کے طور پر ہوگی اور یہ جو ساری کمزوریاں اور خامیاں ہوں گی اس کے پاس ان ساری کمزوریوں اور خامیوں کو دیکھ کر کے موہن مندوں کے یقین ہو جائے گا یہ دجال ہے کذاب ہے اور جھوٹا ہے کیونکہ اللہ ہرب الامین ہر عیب سے پاک ہے اور رب عیب والا نہیں ہو سکتا ہے تو اتنے سارے عیب اور خامیاں اس کے پاس اتنی کمزوریاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دجالی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے اور ہر طرح کا کمان اللہ حرب الامین کے لیے دجال کا فتنہ کتنے دنوں تک رہے گا دنیا کے اندر یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس کا فتنہ جو ہے اس وقت کے لحاظ سے چالیس دن رہے گا اور اس وقت جو ٹائم ہے اس کے لحاظ سے ایک سال دو ماہ دو ہفتہ ہوگا کتنا ہوگا اس کا فتنہ فتنا ایک سال دو ماہ اور دو ہفتہ ہوگا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے آپ سے پوچھا گیا کہ وہ اس کے بارے میں کہ کتنا دنیا میں رہے گا تو آپ ہمارا کہ چالیس دن کتنا دن رہے گا چالیس دن پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد جو ہے باقی یا میں نے ستائیس سینتیس روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے تو ان سب چیزوں کو اگر ہم کلکولیٹ کریں اور حساب لگائیں تو ایک سال دو مہیاں دو ماہ دو ہفتہ بنتا ہے موجودہ وقت کے لحاظ سے لوگوں نے کہا کہ پہلا جو دن ہوگا جو ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا پانچ وقت کی نمازیں کافی ہوں گی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے تم لوگ سلاد پڑھنا یعنی چوبیس گھنٹے میں کتنی نماز ہے پانچ نماز ہے تو پہلا دن کتنا ہوگا ایک سال کا ہوگا تو ایک سال میں یعنی ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا تو ایسا نہیں کہ ایک سال میں صرف پانچ وقت کی نماز رہے گی نہیں بلکہ کتنی نمازیں ہو جائیں گی آپ لوگ حساب کر لیں گے پتہ چل جائے گا تو یہ ہے کہ یعنی چوبیس گھنٹے میں پانچ نماز پڑھنا رہے گا تو وقت کا یعنی یعنی کیا نام ہے جو شب و روز جو ہوگی اس کا اندازہ کر کے جو ہے انسان نماز پڑھے گا سہی بخاری اور صحیح مسلم کے لیے سے تو یہ معلوم ہوا کہ دجال کا جو ہے بہت ہے اور بہت بڑی آزمائش ہوگی اللہ رب ربان کی طرف سے اس لیے جو ہے اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے اور اس سے انسان کو حفاظت کیسے ملے گی ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں دجال کی فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے خاص طور سے نمازوں کے اندر ہفتے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلاد میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آزاد قبر سے اور مسیحی درجال کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تحری سے تو انسان کو نماز میں تشود کے اندر دجال کی فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے یہ انسان نہ کہے کہ میرا ایمان تو بہت زیادہ مضبوط ہے میں تو بچ جاؤں گا نہیں اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ انسان وہی بچ پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جسے جس اللہ تعالیٰ بچائے گا جی ہاں تو انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ملے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر کے رکھے دوسری جو حفاظت کی چیز ہوئی ہے کہ سوریہ کہاو کی چند آیات کا حفظ کرنا یہ کیا ہے اس سے بچاؤ کی تصویر ہے حتم الدا ضلع کے اللہ کے سلو نے فرمایا جس نے سوریہ کہا کی شروع کی دسایتیں یاد کر لی وہ دجال کی فضنے سے محفوظ رہے گا سورہ سورہ کس دن پڑھتے ہیں <Sets> جمعہ کے دن پڑھنا سن... بہتر ہے اور قیامت تو قائم ہوگی جمعہ کے دن قائم ہوگی اس لیے جو سورہ کہف یعنی پڑھنا ہے جمعہ کس دن مسنون ہے اور اس کی شروع کی دس آیتیں جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال جال کی فضل سے محفوظ رکھے گا نمبر تین انسان اس کے اس سے دور رہے اس کے پاس نہ جائے یعنی اگر سنے مان لیجیے اگر کسی کے زمانے میں آ جائے اور آدمی سنے جو ہے تو اور کیا کرے وہ اس سے اس کے پاس نہ جائے ابراہی حسین کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو تجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اور اسے یقین ہوگا کہ وہ پکا مومن ہے لیکن دجال اس کے دل میں شبہات ڈال دے گا جس سے اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا یعنی yani پکا مومن سمجھے گا اپنے آپ کو لیکن وہاں جا کر کے اس طریقے سے کیا نام ہے یعنی اس کی باتیں سن کر کے طاقت دے کر کے وہ اس کو اس پر ایمان لے آئے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کیا نام ہے برے عقیدے کے لوگ ہیں اور برے مناج کے لوگ ہیں ان کے پاس انسان جا کر کے بیٹھے گا ان سے علم حاصل کرے گا تو ان کے شک و شبہ اس کے دل کے اندر آئیں گے اس لیے ان سے دور رہنے کی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے دور رہے تو اس لیے کہ وہ ان کے شک اور شبہ کے اندر انسان پڑ سکتا ہے تو اسی دجال بھی ہے دجال کے پاس انسان اگر جائے گا تو اس نے ساری طاقت دے کر کے انسان کیا کرے گا وہ اس پر ایمان جائے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں انسان کو جا کر کے فناہ لینا چاہیے رہنا چاہیے کیونکہ ان دونوں شہروں کے اندر جو ہے اے, وہ نہیں داخل ہو پائے گا اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کی علامات اور اس کے فتنوں کا علم بھی ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کا فتنہ کیا ہوگا تو اپنے آپ کو ہم نہیں بچا سکیں گے اس لیے جاننا ضروری ہے انسان کو ایک مسلمان کو تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے دجال کیسے مرے گا اس کے بارے میں کے بیان کیا گیا ہے کہ دجال جب فراشان سے آئے گا تو اس کے راجہ مدینہ جانے کا ہوگا وہ پہاڑ کے پاس جب پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں ہلاک ہو جائے گا وہ اور یہ جو ہے اس کی ہلاکت ہوگی اسرائیل کے اندر اور وہاں ایک جگہ کا نام اس کا نام لودھ ہے باب لودھ اور وہاں پر اس وقت ایئرپورٹ لوگوں نے قائم کر رکھا وہیں پر دجال کو حستے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کی ہلاکت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی جب اس کا فتنہ بڑھ جائے گا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے دجال شام کی طرف جا رہا ہوگا مدینہ کی, کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو وہاں سے شام کی طرف یعنی فلسطینی کے علاقے کی طرف جا رہا ہوگا عیشا علیہ السلام اسے باب لط پر پکڑ لیں گے باب لط یہ اسرائیل کے اندر ہے دیکھتے ہی نمک کی طرح بگڑنا شروع کر دے گا عیشا علیہ السلام نیز سے وار کریں گے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے ابو حرض اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو سلاد پڑھائیں گے جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے وہ اسی ہی گھلنا شروع ہو جائے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ گل کر کے مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے پر دجال کا لگا ہوا خون بھی لوگوں کو دکھائیں گے نیزا پھینکیں گے اور نیزا اس کو لگے گا اور مر جائے گا وہ یعنی انتنا کمزور ہوگا نی دجال اور اس میزے میں باقاعدہ خون بھی ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہے اب وہ مر چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی موت سے جس کے پیروکار ہوں گے ماننے والے ہوں گے شکست کھا جائیں گے اور اس طریقے سے جو مومنوں کی جماعت ہوگی ان کا قتل عام کرنا شروع کر دے گی یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی مسلمانوں کو یہودیوں کو قتل کی دعوت دیں گے اور وہ کہیں گے مسلمان اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آپ اسے قدر کر دے البتہ مدار کا درخت انہیں پناہ دے دا کیونکہ کہ یہودیوں کا درخت ہے اسی لیے آج سب سے زیادہ مدار کا درخت جو ہے ساحل کے اندر لگایا جا رہا ہے اور یہ سب سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ہو رہی ہے کہ آج دیکھیے یہودی ایک ہی جگہ اکٹھا ہیں۔ اور اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اگر پوری دنیا میں ہر جگہ ہوں گئے تو ان کا قتل کرنا مشکل ہوگا اس لیے دھیرے دھیرے دنیا قیامت کی طرف جا رہا ہے جی ہاں اور اس طریقے سے ایک جگہ اکٹھا ہونا ہی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ سارے لوگ اکٹھا رہیں گے یہ تو ان کا قتل کرنا جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے آسان ہو جائے گا تو اس طریقے سے عیسائی اس اسلام کے زمانے میں جو سب سے بڑی جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ میں اور جب وہ دجال مر جائے گا جب جس کے پیروکار زیادہ تر یہودی اور روافظ ہوں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر مسلمان یہودیوں کو کرنا شروع کر دیں گے کافروں قدر کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد جو حتیٰ کی درخت بھی کہنا شروع کر دیں گے پتھر بھی یہ مسلمان آ میرے پیچھے کی وہودی چھپا ہوا ہے اور اس طریقے سے اسے قدر کر دے تو اس طریقے سے جو ہے اس کے دجال سے لوگوں کو نجات مل جائے گی اور جو کیا نام ہے یہودیت ہے یا نسرانیت ہے وہ سب کا سب کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اندر صرف اہل اسلام باقی رہیں گے صرف مسلمان باقی رہیں گے اہل توحید باقی رہیں گے اور اس طریقے سے جب تجال کو قتل کر دیا جائے گا تو جہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے گا جہاد بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اب جو ہے دنیا میں کفر نہیں رہے گا شرک نہیں رہے گا جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہی رہیں گے اہل ایمان اور اہل توحید رہیں گے اور اس طریقے سے کیا نام ہے یعنی سارے مسلمان رہیں گے اور عقیب عمران بن حسین زبانوں کی حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جماعت حق کی خاطر جہاد کرتی رہے گی اور ان کے مخالفین پر انہ انہیں کو غلبہ بھی حاصل رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا اور جب اس کے خلاف جہاد ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا تو جہاد بھی ختم ہو جائے گا اور اس وقت دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دنیا میں جو ہوں گے اہل اسلام ہوں گے مسلمان ہوں گے معاہدین ہوں گے اور اس طریقے سے مہدی اسلام بھی آئیں گے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العامین جو ہے ایک خوشبودار ہوا چلائے گا جو ہے خوشبودار جو ہے ہوا چلائے گا وہ سارے کے سارے جو ہے جو مسلمان ہوں گے ان سارے کے سارے جو ہے وفاق ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف اہل کفر ہوں گے اور صرف جو کافر لوگ ہوں گے اور جو اہل ایمان باقی بچے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا اور سارے اہل ایمان مر جائیں گے جو بھی وہ ہوا سونگے گا جس کو ہوا پہنچے گی سارے مر جائیں گے اس کے بعد جو دنیا بچے گا صرف اور صرف کافی اور مشرق ہی بچیں گے اور اس کے بعد پھر حسط اسلاب اسلام جو ہے سور پھونکیں گے پہلی بار سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے دوبارہ سور فونکیں گے تو سارے لوگ کیا ہوں گے اپنی اپنی خبروں سے ارخبر ہوں گے اس طریقے سے قیامت قائم ہوگی جی ہاں تو یہ ہے دجال کے بارے میں دجال کے بارے میں بات اور بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دجال موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ دجال موجود ہے اسی لیے اب مودودی صاحب نے اور لوگوں نے اسی بنا پر انکار کر دیا کہ اگر وہ دجال موجود ہے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے اور ابھی تک دنیا کے اندر وہ کیوں نہیں آیا اس اپنی عقل کی بنا پر اس کا انکار کر دیا حالانکہ دجال کے انکار کرنا یہ کفر ہے اور اس طریقے سے بہت بڑی سنگین غلطی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کیونکہ دجال کا ثبوت متواتر حدیثوں سے ثابت ہے اور اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا صحابہ تعبین طب تعبین صرف سارحل کا سب کا اس پر اجماع ہے کہ دجال آئے گا باقاعدہ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں متواتر حدیث ہیں تو دجال موجود ہے کسی جزیرے میں جنزیروں میں جھگڑا ہوا ہے حدیثوں کے اندر آتا ہے اور اپنے وقت پر وہاں سے نکلے گا فاطمہ بنت خواہش وضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح عشاء کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری کی باتوں نے روک لیا تھا انہوں نے ایک شخص کے متعلق مجھ سے بتایا جو کسی سمندر کے جزیرے پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ وہاں انہیں ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں جاسوس ہوں تم اس محل کی طرف جاؤ تو تمیم عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے اور اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان اچھل رہا ہے میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں دجال ہوں اس نے مجھ سے پوچھا کیا امیوں کے نبی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہتے ترین کی میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے نافرمانی کی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں لوگوں نے اس نبی کی اطاعت کی اس پر ایمان لے آئے ہیں تو دجال نے کہا کہ اطاعت ہی ان کے لیے بہتر ہے یہ بداؤت کے بیچ ہے ایسی فاطلہ بنتخی حضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خبردار رہو دجال جو ہے سمندر کے اندر موجود ہے پھر فرمایا وہ مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ کیا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ مشرق کے کسی جزیرے کے اندر وہ جو ہے جو ہے دجال موجود ہے جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ پھر وہ دنیا کے اندر آئے گا اور سب کے سامنے ظاہر ہوگا جیسے علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کو اٹھا لیا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو آئیں گے وہ یاجوج ماجوج ہیں یاجوج ماجوج بھی موجود ہے دنیا کے اندر اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ نکلیں گے یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں قرآن سے بھی ثابت میں سے کچھ چیزیں اس لیے اس کا یہ کہہ کر کے انکار کر دینا کہ ہماری عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے یہ ہماری عقل جو ہے یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ سب کی عقلیں مختلف ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث نادم فرمایا وہ دلیل ہے ہمارے لیے ہماری عقل میں گرچہ چیز نہ آئے گرچہ ہماری عقل کے اندر نہ آئے انسان کی عقل میں کسی چیز کا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے ہماری عقل تو مانتی ہے کہ چیز موجود ہے اور کس کی نہیں مانتی ہے اپنی عقل کا علاج کرائے کس کی عقل کے اعتبار کیا جائے گا جب سب کی عقلیں الگ ہیں دیہاتی کی الگ عقل ہوتی ہے گاؤں دیہات میں رہنے والے چھوٹے بچے کی اقل پڑھے لکھے کی عقل بوڑھے کی عقل مرد کی عقل مرد کی, مرد کی عورت کی عقل سب کی مختلف ہے کس کی عقل کو اعتبار کیا جائے گا اس لیے عقل کا اعتبار نہیں شریعت کے اندر کس کا اعتبار ہے قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث میں جو چیز ثابت ہے اس پر انسان کا ایمان لانا چاہیے اگرچہ اس کی عقل کے اندر وہ چیز نہ آئے کیونکہ ہماری عقل محدود ہوتی ہے اور عقل کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہے. ہر چیز کو اللہ نے پاور دیا آپ کے پاس ہاتھ ہے آپ اس ہاتھ سے 10 کلو اٹھا سکتے ہیں کہ ہم 1000 کلو اٹھا لے اٹھا پائیں گے یہ طاقت اللہ نے آپ کے ہاتھ کو نہیں دیا آپ نے پشت پر جو ہے ایک کنٹل لاد سکتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں جو ہے دو تین خراب ہم کنٹل لاد لیں گے اپنے پیٹ پر نہیں لا سکتے اللہ نے آپ کے پیٹ کو آپ کو طاقت نہیں دی ہے آپ کی دماغ کو ہمارے دماغ کو لانے کے سوچنے کی طاقت دی اتنا ہی دماغ کام کر سکتا ہے سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے یا آپ کا موبائل ہے یہ کمپیوٹر ہے اس کے پاس بھی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے آپ کا موبائل جب آپ جاتے ہیں جہاز میں تو کام کرنا بند کر دیتا ہے کام نہیں کرتا کیوںکہ اب اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو گیا ہے اس کے بعد اس طاقت نہیں کہ خزاں میں بھی جا کر کے وہ کرے کئی نہیں ہے جس طریقے سے ہماری عقل قبی اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ طاقت اس لیے دی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس حیثیت حاصل کریں اور اس تدبر کریں غور و فکر سے کام لے اس نہیں اللہ نے قرآن حدیث دیا ہے کہ ہم آیتوں کا حدیثوں کا ان چیزوں کا انکار کر دیں جو ہماری عقل کے اندر نہ آئے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابام ہمیں صرف سالم کے عقید و مناظ پر قائم رکھے اللہ عرب آمین ہم سب کو گجال کے فٹنے سے محفوظ رکھے اور اللہ اقبام توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے آمین رب العظم اور سلامین محمد والی اجمر علی ایسا وہ بندہ وہ کو ہے